دہائی دے رہی تھی والوں کی پنجاد اللہ! اللہ! کہتا ہے یہ کہ سیسی جائیداد جو ہے نا یہ پلیت سمندر ہے پلیت پانی کا گناحوں کا سمندر ہے نئی بڑا سر ہو نئی ایجادات جو ہیں یہ ایک پلید سمندر گناہوں کا تھا اس کی پہلے پڑی تھی اب جس نے حاصل کرنا چاہیے وہ پلید سمندر کے پانی سے پلید ہوا گناہوں کے کفر پلیدی کے سمندر سے پلید ہوا اور پھر جا کر ایجادات پھیلتا یہ کمال تشریح استعارات ہے اس پہ اخیر کر دیا ہے قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس رب العالمین کی جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے اتنا عظیم شعر اقبال اور اکبر کے پاس بھی نظر نہیں آتا جتنا اس بندے نے لگ دیا کمال حقیقت کی ترجمانی کی ہے نقشہ چھیت کے رکھ دیتا نہیں ہو برو یہ بھی ترقی تلقیدی خیر تلقیدی میں سے تلقیدیوں میں سے عرب کا محمد امین شرفی تھی کیا جس کی یہ جی کتاب ہے ابوا البیا قرآن بال قرحان یہ تیموی ہے بڑے تہمیہ کا مخلص ہے وہ وہڑا ہے خیر فنی محقق ہے فنون کے اندر تحقیق رکھتا ہے کافی ساری دستکار رکھتا ہے تو اس کو اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے میدان میں لا رہا ہوں سمجھ میں آئی ہوئے یہ تنقیدی ہے نا آپ کو تین نظریے بتا چکا ہوں تقلیدی تنقیدی اور ترجیحی یورپی تہذیب کے متعلق ایک تقلیدی نظریہ ہے ایک تنقیدی نظریہ ہے ایک ترجیحی نظریہ ہے سب کی وضاحت دو کی کر چکا ہوں دو کر چکا ہوں دوسرا جو ہے ترقی اس کا آخری آخری جو رہ رہا ہے یہ محمد امین الفا شرفیسی جو ہے یہ عرب کا قریب زمانے میں ہوا ہے اور یہ کون سا ہے یہ تنقیدی ہے یہ کہتا ہے جو یورپ کا اچھا ہے وہ لے لو جو برا ہے وہ چھوڑ دو یورپی تہذیب اچھی اور اچھے اور برے دونوں کاموں پر مشتمل ہے تو اس کا اچھا لے لو اور بڑھ لے لو ان سے لے لو اچھا لے لو اور برا چھوڑ دو یہ اس کی نصیحت ہے جو اس کتاب میں کر رہا ہے لیکن ہمارا کیونکہ الحمدللہ وہ مذہب تردیدی ہے تو یہ, یہ ایک منفتی مسئلہ اصول فقہ کا مسئلہ اور جدلی, جدلی کا مسئلہ شیر کر اپنے عورت کو ثابت کر رہا ہے ناچی اس کی زبان میں آ کر اس کے باہر اس کے سامنے بیٹھ کر یہ آپ مناظرانہ رنگ میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ ہلوی منہ اس کو جواب دینا دینا چاہتا ہے اور آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں بات ہاں ذرا یہ نہ کہیں کہ ہم فن نہیں آئے تو فن کے اندر جواب دینے والا کوئی نہیں ہوا چھوڑ پہلے میں اس اس کا کا سناتا ہوں وہ کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پر فن کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو گھبرانا نہیں ہے آپ اپنے کانوں میں رو ڈال کر بیٹھ جائیں کیونکہ یہ بات اب آپ کی سمجھ سے اوپر ہو جائے اس نے صبر و تقسیم کا مسئلہ چھیڑا ہے اب کیا کروں بھائی اب تم نہ شبر کو جانو نہ تقسیم کو جانو اس نے قرآن مجید کیا صفحہ نمبر تین سو پچانوے وہ بولو بھائی کتنا یہ یا بھائی اکند بلوئے یہ شاہت مبارکہ کے تحت اس نے صبر و تقسیم کا مسئلہ چھیڑا دلائل میں سے ایک دلیل ہے وصولوں کے پاس اور منٹوں کے پاس بھی اور گدلوں کے پاس بھی یہ دلیر میں سے ایک اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم تقسیم اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کئی طرح کے دلیلیں ہوتی ہیں کیا سوچا ہے استقراء ہے تمشیل ہے منتقلوں کے پاس اسی طرح کلامیوں کے پاس اسی طرح جلایوں سوڑیوں کے پاس دلائل مختلف رنگ کے ہوتے ہیں ایک دلیل کی قسمت سے بولو تقسیم بولو کیا ہے وہ کیا ہے کہ دعوے کے اوساف محل کے اوساف مختلف ان کو تقسیم کرو حروف پردیپ کے ساتھ پھر سے بھی کرو ان کا کیا مختلف کہ پھر ہر ایک کو دلیل کے ساتھ سابت کرو ہر ایک کو شادی ازماؤ اس کا امتحان کرو کہ کون سا وسط ہے جو دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو باطن ہے اس کو باسن سابت کرو جو صحیح ہے اس کو صحیح سابت کرو یہ سبرو تقسیم ہو جائے ادھر میں طریقہ بتاتا ہمارا دعوی ہے انگریز پولو پلاتے ہیں مارنے کے لیے یہ دعویٰ ہے شیبر و تقسیم کے ساتھ میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں بالکل دیسی لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو بڑے بڑے ملک کی مولوی سمجھتے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دعویٰ ہے کہ پولیو کیا بلکہ یہ تعلیم جو ہے اس پر جو وہ سربایا خرچ کرتے ہیں ان کے آگرہ و مقاصد ہیں جو سراسر ہمارے خلاف ہیں ہماری جسم جن میں تباہی ہے اب میں اس دعوے کو دلیل کے ساتھ صبر و تقسیم کی دلیل کے ساتھ سابت کرنا چاہوں میں اس طرح تقسیم کروں گا میں کہتا ہوں بتاؤ وہ جو تعلیم پر سرمایہ لگاتے ہیں دوستی کے بنا پر لگاتے ہیں یا دشمنی کی بنا پر اب میں نے دو قسمیں بنا لی تقسیم کر دیا میں نے تقسیم کر دیا بتاؤ یہ دوستی کی بنا پر ہے یا دشمنی کی بنا پر ہے اب ہم آزماتے ہیں صبر صبر کا مانا ہوتا ہے اصل لغت میں کسی چلر کا کسی چل کا جو یہ مرہم پٹی کرنے والے ہوتے ہیں جرا کسی جرح کا زخم کے گہرائی کو آزمانے کے لیے اس کے اندر کوئی چیز ڈالنا تاکہ پتا چلے کتنا ہے کتنا گہرا ہے تو یہ ہے اصل شب اب تک اب ہم نے آزمایا جیسے وہ آزماتا ہے زخم کو ہم نے آزمایا ان دو باتوں میں سے ایک ہر ایک کو کون سی یہ دعوے کے لیے ہمارے دعوے ثابت کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ سب دشمنی ہے توجہ ہے توجہ ان کے اگر مکان دکھے اب ہم کہتے ہیں بتاؤ دوستی ہے یا دشمنی اب جب کہتے ہیں پہلے آتے ہیں دوستی کی طرف کہ یہ دوستی ہے اس کو باطل کرنے کے لیے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور مسلمان کی طرف آتے ہیں مسلمان سے پوچھتے ہیں بتاؤ یورپ والے مسلمانوں کے دوست ہیں یا دشمن کہتے ہیں دشمن قرآن سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں دشمن تو معلوم ہوا پہلی بات باخل ہو گئی دوستی کے بنا پر یہ ہے ہی نہیں معلوم ہوا یہ دشمنی کی بنا پر، ہے جب دشمی کے بنا پھر تو معلوم ہوا جو کچھ دے رہے ہیں ہماری بربادی کی تقسیم آ گیا ڈبر بولے چلو اور طریقہ اور خبر تقسیم کی وقت بولتا ہوں نسیم صاحب نے مدرسہ بنایا ہے ادھر کل اللہ نے کو ادھر ہمارا دعوی ہے یہ دین کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے اس کو صبر و تقسیم کے ساتھ ثابت کرتا ہوں اب ہم یہ کہتے ہیں ہم آ کر ہم یہ کہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ کس چیز کا ہے بتاؤ دینی تعلیم کا ہے یا شیطانی تعلیم کا ہے مدرسے کے اندر نظر مانتے ہیں تو سوائے دینی تعلیم کے وہاں پر سکول وغیرہ کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے معلومات دینی تعلیم کی شیتانی کے لیے نہیں اب شیطانی کے لیے ہونا باتیں دینی کے لیے ہونا ملتا. ثابت تو معلوم ہمارا دعویٰ یہی تھا ہم صبر کے ساتھ اچھا مرے لا اللہ کوئی دعویٰ ہو اس کو فبر و تقسیم کے ساتھ بھی ثابت کیا جاتا ہے پھر یہ فبر و تقسیم منطقی بھی استعمال کرتے ہیں اصول فقہ والے بھی استعمال کرتے ہیں اور جدلی جدلی یعنی فقہ والے اپنے فکی مسائل کو ثابت کرنے کے اندر جب وہ کلے ہوئے ہوں اور بس اپنے ہر بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت ان کو جدلی کہتے ہیں تو زیادہ لیبی استعمال کرتے ہیں لیکن سننا منطقی استعمال کرتے ہیں اس باتیں تنافی کے لیے بس الفاظ بتا دیتا ہوں آپ کے جو طالب بے چارہ کبھی پہنچے گا اس کو وہ وجہ وہ اس باتیں تنافی بین امتنافی کے لیے ثابت کرنے کے لیے بین النفی کے لیے بین افیظ ثابت کرنے کے لیے ثابت کرتے ہیں مون فصلہ وہ شکتی مون فصل کی شکتی مون فصل اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں منفر... جمع من یہ تین روپئے بنا کر اور بناتے ہیں اور لاکر جو ہے وہ کا ہے وہاں سب نفیت کرتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ آدر جو ہے یہ فرد ہے لیکن وہ دھو ہے زیادہ فرد نہیں لیکن وہ فرد نہیں زیادہ دھو جائے <تصفح> ری بنیالی ساری کڑھ جا میں بلیالی پڑھیا پڑھیا ٹھیک منتق کا مطالعہ کر کے رات نے منتقل دے دی اور میرے سارے فنون تو سوکھا فن منتقل لگ گیا جن کو میرے سارے سامنے اصولی نو انسولی والے اس دلیل خبر و تقسیم کے ساتھ کیا سابت کرتے ہیں علت علت حکم نے ثابت کرنی ہو تو فکر و تک صفر استعمال کرتے ہیں اس بات علت کے اور جو جدلی ہیں وہ بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے بہت مقاصد عام ہے وہ علت کے لیے اس بات حکرم کے لیے اس بات علت کے لیے اور کوئی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ثابت کر ہیں تو ان کے لیے کرتے ہیں اسی وجہ سے مقصد جدلیے مقاصد آم مقصد منصفی والا یہ شیبر تقسیم چلا رہا ہے اس کا شیبر تقسیم سناتا ہوں آپ یہ کدھر اچھا انہیں جا کے اپنی صبر و تقسیم چلائیے یہ یورپتی تعلیم واسطے صفحہ نمبر جناب جی چار سو چودہ تک چار سو ابوا البیاں جلد چہاروں اور ابھی آٹھ جلدوں میں یہ کتاب ہے ناشی اس کے پاس مکمل موجود ہے ہاں ادھر پچاسوں چودہ یہ لکھ رہا ہے پہلے چار قسموں میں تقسیم کرتا ہے یورپی تہذیب توجہ یورپی تہذیب کے متعلق نظریہ کو یا تو مکمل تہذیب نافع ہو یا بار اس کو چھوڑنا یہ پہلا نظریہ دوسرا ہے ساری نفع اور نقصان جو وقت ہے سب کی سب کی لینا تیسری صورت بناتا ہے اس کے نقصان دے پہلو کو لے لینا اور نفع نفامند کو چھوڑ دینا چوتھی بناتا ہے نفع نفامند کو لے لینا اور نقصان دے کو چھوڑ دینا اب سمجھنا اور یہ پہلے لکھ رہا ہے یہ چار چھوٹے بنا رہا ہے یورپی تہذیب کے متعلق نظر یاد کی یعنی مسلمانوں کا یورپی تہذیب کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہم کو اس کے متعلق تو چار سورکھے بناتا ہے یا تو پہلے یہ جی, پہلے یہ جی ثابت کرتا ہے دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یورپی تہذیب مند اور نقصان دہ یعنی نفع نقصان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے اب نفع بتاتا ہے کون سا کہتا ہے دنیاوی نقصان کہتا ہے روحانی <Sans> آپ کو سمجھ سمجھو پہلے وہ کیا ثابت کرتا ہے کہ یورپی تہذیب دعویٰ یہ کرتا ہے کہ یورپی تہذیب نفع اور نقصان دونوں پر مشتمل ہے دونوں چیزیں اس میں بھائی نفع کون سا ہے کہتا ہے مادی دنیا بھی ارے بھائی خیر نقصان کہتا ہے روحانی اخلاقی عبادت پڑتا ہے اربی بارت پڑتا ہوں اس میں اعلام ان هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الايضاح موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية وبذلك الايضاح التام يتميز النافع من الضار والحسن من القبير والحق من الباسل وذلك ان الاستقرار التام القصعية فلا على ان الحضارة الغربية غربية المسكولة تشمل على النافع. نافع نافع وضار اما النافع منها فهو من النافعية الماكفية وتقدمها في جميع الميادين المادية الله من أن أبيناه وما تضمنت من المنافع لإنسانه أعظم مما كان يدخل تحت التسأل فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث وإنه جاسد حيواهي فأما الظوار منها فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي رأس كل خير ولا خير ألبسكات الدنيا بدونها وهي التربية الروحية للإنسان وتعذيب أخلاقه وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السماوي الذي يوضح للإنسان طريق السعادة ويصحب له الخطط الحكمية في كل مياثين الحياة الدنيا والله في العالم ويجعله على اسئلة الضبطه في كل أوقاته فالحضارة الغرفية غلية من أنواع المنافع من الناحية الأولى مفلسة خلاسة كليا من الناحية الثانية الله <تصفيق> سمجھ نہیں آئی باقی نہیں آئی اب سمجھو سمجھو وہ کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عظم وہ دلیل صبح تاریخ والی چلا رہا ہے اس تاریخی اس مسئلے کے اندر یہ یورپی تحزیق حدارہ حدارت کہتے ہیں تہذیب اس کو حضارت شہریت اور تہذیب کو کہتے ہیں حدارت الربیہ مغربی تعیم یورپی تعلیم سمجھ لے اس کو حضارت عرفا بھی کہتے ہیں ربا حضارت عربا ہاں وہ کئی حضرات عرب والے جو ہیں عراق والے وہ اس کو بولتے ہیں عروپا عرفا جو ہے یورپ کا ہر بھی بنایا انہوں نے عربا یا عروا اور لفظ ویسے صحیح ہے اوروبا یورپ کا ہر بھی لفظ کیا ہے اوبا تو وہ یورپی تعلیم اب یورپی تعزیف سے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا موقع پر نظریہ کیا ہونا چاہیے سیمر و تقسیم کے ساتھ وہ آپ چلا رہا ہے پہلے دکھ رہا ہے کہ کیونکہ اس میں نفع ہے اور نقصان بھی ہے دونوں پہلے پھر آگے کہتا ہے نفا کون سا ہے مادی دنیاوی بھی پیسہ ہے ہوئے oh, oh, oh. مادی اور دنیاوی اور انسانوں کے فوائد کے میدان کے اندر تو انہوں نے اخیر کر دی ہوئے oh, oh, oh, oh. تصور میں نہ آنے والے کام انسانوں کے فوائد کے لیے خدمات کے لیے کر دی ہے. خدمات ان کی ہائے نہ oh, دیکھ کر خوب اتنا بڑے خدمات کر دی انسانی یہ حیرت ہے یہ بے ہے چہن ہے اس کو کیا میں کہوں میں آگے اس کی خدمت کروں گا ہر رنڈ میں خدمت کروں گا اس کو کہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ سیمبی اور بھی ہے <laughs> اور پھر اوپر انگریز کا کٹو یہ انگریز کی خدمات بتا رہا ہے ہم بتاتے انگریز کی کون سی خدمات سمجھ لیا یہ ان کو نفے نقصان کا پتہ ہی اصول ہی نہیں ہے نفے نقصان کی پہچان کا انتقال میں بتاؤں گا و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا آئینہ کرام کے اقوال آئندہ کرام کے اقوال کی روشنی میں نقصان اب یہ پہلا دعوی انسانوں کے لیے اور نقصان دہ دونوں طرح چیزوں پر یہ اس کا دعویٰ ہے ہم اس کے اسی دعوے کوئی تسلیم نہیں کرتے اگلی گل کی کریں گے اگلی بات جو وہ کرتا ہے وضاحت کرتا ہے وہ بوجھ نفع کون سا ہے کہتا ہے مادی دنیاوی کوئی نقصان کون سا ہے کہتا ہے روحانی اخلاقی یہ دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا یہ لکھ رہا ہے دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا یہ کہتا ہے اور یورپ والے یورپی تعلیم اس کے لفظ جو ہے یہ لفظ پانی کے ذات لکھنے کے قابل ہیں لیکن اس بے وقت کو بتا نہیں ہے میں خود کیا لکھ رہا ہوں یہ کہتا ہے کہتا ہے یہ جو دوسری چیز ہے نا دوسرا پہلو کہتے ہیں پہلو کو وہ پڑھے ہیں وہ بول رہے ہیں پہلے پہلو سے پہلا پہلو دنیا بھی نفے کا پہلو دنیا بھی نفے کا کہتا ہے سو برا مسئلہ یہ دوسرا پہلو دیکھا جائے اس کا بولو مفل سر کو سر کل دوسرے پہلو سے جو اور کی تہذیب کو دیکھا جائے تو بالکل ہے یہ اس کے لفظوں کا صحیح چھٹ تنگ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مفلس افلاسن مفلس افلسنگلے کو کہتے ہیں یہ میں ہوئے یہ گل کریے نا روحانی کے اخلاقی پہلو دی کنگلی سے بولو تو صحیح نہ ڈبر آپ کی رحمت لگی آپ پانی مارے میں مر گئے تو سلمان اگلے دن برادری بھی سمجھو میرے بھائی یہ لکھ رہا ہے تنوی ہے روحانی اور اخلاقی یعنی دوسرے لفظوں میں انسانیت سے خالی ہے یہ دوسرے لفظوں میں بتا رہا ہوں انسانیت ہے اب یہ آج سبرو تک سیم اپنا چلا کر چار قسمیں بناتا ہے اب ہمیں یا تو آگے کہتا ہے یا تو نفا نقصان دو دونوں کو لینا چاہیے یا دونوں کو چھوڑنا چاہیے یا نفا لینا چاہیے نقصان چھوڑنا چاہیے یا نقصان لینا چاہیے نفع چھوڑنا چاہیے نفا لینا نقصان چھوڑنا اس کو وہ صحیح ثابت کر رہا ہے توجہ دب میں اس بڑے فنی منفکی کے میدان میں آ کر زبان منتقل اور شبر و دکشیم کے ساتھ جواب دیتا ہوں ذرا شرکتی صاحب یہ مجھے بتائیں یہ کی تعظیم جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت اور روحانیت اور اخلاق کی تہذیب سے بالکل کنگلی ہے میں صبر و تقسیم چلاتا ہوں پتا اس تہذیب کو کنگلا ملحب نے کیا یا اس کو یہی مادی چیزیں یہی سائنسی اسباب نے کیا یا کسی اور نے کیا بتا انہیں کے پاس انسانیت تھی جب یہ سائنس نہیں آئی تھی کچھ نہ کچھ اخلاق انسانی موجود تھے اب تو کہہ رہا ہے کہ یورپی تہذیب یا یعنی نہیں سائنسی دور کے بعد یورپی تہذیب کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو سائنسی دور کے بعد والی پر بولا جاتا ہے پہلے والی پر نہیں بولا جاتا کیونکہ وہ پہلی کو تو خود تہذیب نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں اس وقت کو بات چیتیں بارے بڑے اب, اب بات کو سمجھنا मैं पूछता हूँ ये पता जो पीटता हूँ जीव जो इंसानियत से खाली बनी ये सहसी इजादात की वजह से बनी या किसी और चीज की वजह से अगर और चीज है तो तू बता अगर सहसी इजादात है तो मच्छर हमारा ارے چاہوں ہاں بتاتا ہوں بات وہی ہے جو اس بار میں کہی ایسے کے لیے موت مشینوں کی حکومت ایک سال سے مورن بچ کچل دیتے ہیں آلات وہ قوم کے پیدا میں سماوی سے ہو مارو آپ اس کے کمالات کی ہے باقوں بخارات ہمارا اس بار کہتا ہے کہتا ہے جب سے مشینیں آئی تل مر گئے بندہ مشین بن گئے بندہ جیسے مشین بے رحم ہوتی ہے بے تل ہوتی ہے آج کل آپ کا لانتی جو بندہ جس کو بندہ کہنا بندے کی توہین ہے جس کو انسان کہنا کی توہین ہے یہ لانتی بے ترس اور بے رحم اور بے ترد بے غیرت اور بےمان جس کے اندر انسانیت کے تمام قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں تمام احساسات ختم ہو چکے ہیں انسانیت کے کیوں اس وجہ سے اقبال کہتا ہے مشینیں آئیں گھر سے آیا ہر بندے کو مشین کی پڑ گئی پیسے دولت کی پڑ گئی وہ کہتا ہے مشین ہونی چاہیے گاڑی ہونی چاہیے سائنس کی فلانی چیز ہونی چاہیے اماں جاتی ہے چلی جائے بین جاتی ہے چلی جائے گورب والو نے کہا وہ ادھر میں گورب والو نے کہا اگر لینا چاہتے ہو تو یہ سب کچھ دا پر لگانا پڑے گا وہ خود کہتے ہیں سکولوں کی کتابیں چھوڑو یہ مدرسوں کی تنظیم المدارس کی مطالعہ پاکستان اور جنرل سائنس ان کے اندر لکھا ہے عمومی ترقی کے لیے کیا چیز چاہیے بتاؤ لا ادھر میدان کے اندر مطالعہ پاکستان کا مطالع برے <تصفح> کو پورا کرتا ہوں سمجھے برا یہ فی نظام نے سینسی نظام نے دل مار دیے جب پھر مدعا ہو گئے اخلاقیات ختم روحانیت ختم کر کے دلّی سی کے تو نہ سارا سب دل بول دل نہیں ہے اس دن دل دوبارہ ہمارا ایک اختار کا تھا جلب نہیں ہو گلا پیلا لام تیام جملہ میں کھا چل بار گئی ہے دلے دل نہیں ہے اسے دل بیٹر دوبارہ دل پور دل نہیں ہے اس دل دوبارہ یہی ہے مارا دیش کو چار اتری گیا جدوی آدھے اتری گیا جدوی قوما ہیں دل زندہ کر کے اٹھتی ہے نا مردہ دل قوم کبھی بھی نہیں اٹھتی اور منوہر ہو مردہ دل قوم کبھی نہیں اٹھ سکتی زندہ دل اٹھتی ہے اللہ اور وہ کتے کا بچہ زندہ دل ہے جس کو گاڑی کی فکر ہے ماں کی نہیں گاڑی کی فکر ہے دین کی نہیں گاڑی کی فکر ہے بہن کی نہیں گاڑی کی فکر ہے جان کی نہیں گاڑی کی فکر ہے دشمن سجن کی نہیں کھلانا تو اس کو دل مجھے تو پھر دنیا میں مردا جل کیسوں اور میرا ذہن میں رکھنا شمقی کے توڑ کے اندر آدمی کا حوالہ پیش کروں گا بڑے کام کہتے ہیں نہیں آئی بات کی پاکستان آ گیا یہ دیکھو جی یہ خود لکھ رہے ہیں ملا بدلانے ذرا Аллах. Да уйдет, да уйдет! دیکھو بھائی سفا نمبر انسٹھ مدار پاکستان تنظیم المدارس اہل سکھن پاکستان کتنا سفا انسٹھ لکھا ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی عام آدمی کا تارجر فکر ہو کہ ترقی کرنی ہے مادی سینسی تو ہر آدمی چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو سب سے انداز فکر ہونا چاہیے تو کون سا انداز فکر ہوگا تو ترقی ہوگی اب چار انداز فکر انہوں نے لکھے ہیں کتنے ایک لکھا ہے الف یعنی پہلا مذہبی بے فلسفاتی جی نظریاتی دال سائنسی الف مذہبی یعنی کیا مطلب کہ بھائی ایک نظریہ ہے مذہبی مذہبی کا مطلب ہے دنیا کا جو بھی کام کرنا ہے پہلے مذہب سے پوچھو اگر اجازت دیتا ہے کرو ورنہ نہ کرو اس کو اسلامی دینی مذہبی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے پر مسلمان یہی ہوتا ہے نا بولتے نہیں آتے دوسرا فلسفاتی فلسفاتی کا مطلب یہ ہے کہ فلاسفر جو نظریات دیتے ہیں وہی نظریات رکھو چاہے دین کے مطابق ہو چاہے مخالف ہو چوتھا تیسرا ہے نظریاتی کہ ہر بندہ کھلا جو مرضی اپنا نظریہ رکھی جائے جدھر وہ مرض چوتھا سائنسی جو سائنسدان نظریات دیتے ہیں ان کے بابا کرنا یہ چار لکھ کر پھر آگے انہوں نے جواب لکھا ہے جیم دال یعنی ایک دو تین چار چار نظریات لکھ کر آگے جوابات دیے ہیں تریسٹ سطح پر باسٹھ اور تریسٹھ پر جوابات لکھے ہوئے ہیں یہ سوالات تھے اٹھتیس نمبر سوال تھا آگے جوابات کے اندر اٹھتیس نمبر جواب کو ہم نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا ہے دال کیا مطلب کہ اگر ترقی کرنی ہے مافی دنیا بھی ترقی کرنی ہے तो नजरियात कौन से रखने पड़ेंगे सिर्फ खुदा रसोर को छोड़ो दीन को छोड़ो कुरान को छोड़ो इंसानियत को छोड़ो हलाल हराम की तमीज को छोड़ो गैरत बेगैरती के बराबाते छोड़ दो भूल जाओ माँ बहन को छुपाने की बात मत करो जितना बड़े गल्ले बन सकते हो गल्ले से दल डे दल, से खड़दल्ला खड़दल्ले से दगल डल्ले बन सकते हो तो बन जाओ ताकि तरक्की हो जाए अगर तरक्की करना चाहते हो तो फिर ایسی نظریہ رکھنا پڑے گا یہ سب چھوڑنے پڑیں گے وہ میں پوچھتا ہوں شرکی تھی تیری بد لیے نے بدلی تھی تو پہن بنی تھی اترا تو کہہ رہا ہے جی وہ اچھا پہلو لے رہا برا چھوڑ چھڑ دیں بے وقوفی پر مجھے ہنسی آتی ہے وہ جو کہہ رہا ہے یہ برا پہلو ہے ہم پوچھتے ہیں صبر و تقسیم کے ساتھ وہ برا پہلو کہاں سے پیدا ہوا اللہ اللہ ان سوروں کی تو کتابیں بتا رہی ہیں ملاں کی اور سائنسدانوں اور سکونوں اور ابداز کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ جو بد اخلاقی اور شیطانیت اور حیوانیت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ ساری اسی سائنسی ترقی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے تو کتنا بڑا دیوکمف ہے ان کو تو اسی مادی سائنس نے پر برباد کر دیا ہے اور روحانیت بھی کے ساتھ ادھر جمع نہیں ہو سکی اور بے وقوف تو یہاں جمع کرنا چاہتا ہے یہ تو آگ اور پانی کو جمع کرنے والی بات ہے یہ تو کیسے جمع کرے گا ذرا ہمیں بھی بتا جس چیز نے کافروں کے اندر تباہی لا دی ہمارے اندر ببا دی لائے گی ان کے کچھ اخلاق اچھے سے تو باہر کر دیجیے اچھا اب آپ کے سامنے تجربہ مشاہدہ بھی بڑی چیز ہے یہ تو سب سے بڑی کبھی دلیل تمہار ہوتا ہے بحال کے بعد بتاؤ یار دلائل میں سے تجربہ مشاہدہ تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کیا ہے یہ سائنسی ترقی جس کو کہہ رہا ہے یہ حکومتوں والے اور بڑے بڑے لوگ حاصل کر چکے ہیں ان میں انسانیت اور روانیت اور اخلاقیات کی, کی بات نظر آتی ہے مرے آتی مرے نہیں کیوں نہیں آتی اس کا مطلب ہے جس لانت نے انہیں لانسی بنایا وہ لانت جب ادھر بھی آئی مرے شار, مرے شار. وا, بندہ, بندہ, بندہ, بندہ نہیں سمجھ نہیں لگی مرے تو شرکیتی کو شرکیتی کی زبان میں جواب دے دیا مرے مرے مرے مرے اس میں سے برو تقسیم کیا میں نے بھی وہ نب سپراسی تھا اس وجہ سے ڈول گیا ہمارا اقبال یہاں بول اقبال فرما چاہے بھروسا کر نہیں سکتے غلام کی نہیں سکلے گلابوں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط سخت نے میں کی ہے مدربین روئے عرب کے لانچیوں کی اخلاقی پستی کی ایک بدترین مثال سنو کے سائنس پرست کتے رنگیوں کی جو آگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بے شک دعوی کرتے ہیں انہیں ہند کی داوے داری کا مہاجی منتری ہیں ہریش کمان جو ہے آ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم منافع میں دو چیزیں دو بخش بدمانی ہو سکتی ایک حوصلے سیرت اور ایک فاؤن دیم دادے دونوں سے ہو تمہارا کرسان دیکھتے ہیں تو شیطان ہو جائے جیسا تمہارے بلی بہن دیکھتے ہیں تو دنیا کے پاتری کے برابر تمہارے بلی بھی ہمیں تمہارے سارے بلیوں کو دیکھا ہوں اور آپ اپنے اماموں پر نظر ڈالتے ہیں تو امام ابو علیفہ جیسے پر این جہاں نظر اللہ یہ پرہز کا عالم ہے امام سے قرضہ کسی نے لیا اس کی گلی سے گزرتے ہوئے اس کے مکان کے قریب سے گزرے تو پرچھاؤ سایہ پڑ رہا تھا پرچھاواں پڑ رہا تھا سایہ پڑ رہا تھا میرے امام بھاگ کر سور سے بھاگ کر گزر گئے کسی نے کہا حضور ادھر آرام سے ادھر سے کیوں نہیں گزرے فرمایا ہے اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے تو میں اس کے مکان کا سایہ لے کر کچھ فائدہ نہیں لینا چاہتا تھا تاکہ کہیں سود نہ بن جائے اور ہم جا کے, کے تو تیرے بلی جو بیٹھے اور اب کے مرکی معیشت کی سودی ہے کتے کے بچے تیرے بلی ہمارے پاس کو جیسے نہیں ہیں سب ادھ کی جلدی کبدہ چلتے میری جانے بلیاں باٹیاں بلی ساڈے بلیا وی ہونا ہا جی عبدل رشید صاحب مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہے بیس پچیس سال انہوں نے مجھے بیان کیا اور ایک اور لڑکے ہمارے کئی دوست وہاں پر آئے انہوں نے کہا روضۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ المستفا فہد ہے فہد ہسپتال ہے فہد جس میں ہر مہینے ماں کے ساتھ بیٹے کے بنا بہن کے ساتھ بائی کر دیا بیٹی کے ساتھ باپ کے دلا کے بچے آتے ہیں ہم لاتے ہیں واقعات آتے ہیں اور ہسپتال ہم نے آنکھوں سے وہ دیکھتے رہتے یہ تو اس لانسی سائنس نے عرب کا حال بنا دیا اور شرفیتی باندھل میں اب ہم تیرے جیسے پاگلوں کی باتوں پر لگ جائیں اس کو نقصانی ہے نقصانی مرتا ہے سہولتوں کے پیچھے مرتا ہے اتما ہے وہ کہتا ہے جو نفس کے غلام ہیں ان کی بصیرت پر بھروسہ نہیں کر سکتے اگر دنیا میں دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے تو انہی مردانِ ہر اور ان فقیر مردوں کی ہوتی ہے جو نفس کی غلامی سے بھی آزاد ہوتے ہیں شائداد کی غلامی سے بھی آزاد ہوتے ہیں کائنات کی غلامی سے بھی آزاد ہوتے ہیں اگر بندے ہوتے ہیں تو بندگانے خدا ہوتے ہیں مرو کر کے جتنے صوفی ہیں اب میری اگلی مرلہ ہوگا ہمارا موقف تردیدی تھا اس کی طرف انتقال ہو گیا بات منتقل ہو گئی طرح سمجھو سے کہا جتنے صوفیاں ہم تردیدی ہیں جتنے صوفیاں ہیں سارے تردیدی ہیں وہ یقینی مکمل تردید کرنے والے ہیں وہ <تصال> کہتے ہیں جو اور تعلیم مکمل گند ہے یا تو پیس آتے ہی گند یا بالواسطہ گند ہے گند تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہے اور کل مایوک لل شہش ہے شہر ہر وہ چیز جو شہر تک پہنچانے والی ہو اسی چیز کا حکم لے جاتی ہے برائی کے ابا برے بولو برائی کے سب بڑے شمار ہوتے ہیں چاہے حفیظ آپ کے کے اندر برائی نہ ہو مطلب دیکھنا آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو کیونکہ برائی کی طرف پہنچانے والا نہیں ہے کوئی برائی اور فتنے اور برائی خشرات کے اندر پہنچانے والا نہیں ہے یہ میرا فتر دیکھنا آپ کی طرف جائز ہے لیکن یہی میرا دیکھنا غیر عورت کی طرف بچے کی طرف <تصفح> آرام بن جاتا ہے کہ نہیں وہ لوگ کیوں بنتا ہے <تصفح> بلائی <تصفح> کی طرف پھینچنے والے <تصفح> ڈے بولے برائی کی طرف پھینکنے والا ہے اب یورپ کی تاریخ کے حصوں کو اور پہلوؤں کو جب دیکھتے ہیں ایک پہلو سراسر نقصان دہ وہ خود مان چکی دوسرا بات ہی ہے ارے بدھو جو بہت ہی پہلو ہے وہ فیس آتے اس کے اندر تقسیم ہے کچھ فیض آتے ہی کی تباہی ہے جیسے کہ یہ لانچی کا اصلہ ہے کم ہے کوئی انسانیت کے لیے انسان کے لیے تباہ ہے دوسرا کوئی حصہ یہ فلیکشن فلا وغیرہ اگر یہ ان کے اندر فیض نہیں کوئی برائی نہیں تو پھر اور لال ساتھ ہے کہ برائی تک پہنچنے کے ذریعے ہے کہ پھر کر وہی یہ اسباب کر پھر لا دینیت اور اخلاقیت کی طرف اور اخلاقی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں ایمان سے بتا تو دونوں طرح یا فیض ذات یا لعین ہی حرام اتنا ہی طبیل نہیں ہے تو نے کہا پڑھا پڑھا ہے اندر سے نقش بولتا تھا اللہ کا فقیر دیا شیر ابانی نقش سے آزاد ہو گیا جب آزاد ہو گیا اس نے کہا وہ مرو ڈاکٹر کو نہ جائے میاں شیر را تھا مخا دا سربر کو جو ختم <سلام> تھا میرے نشان میرے مریر کے اندر اردو سدمے کے ساتھ موجود ہے اس کے اندر آپ لکھ رہے ہیں یہ سرا کیا زندگی غیر شرعی ہے شرعی نہیں ہے آسما میں زندگی شری غیر میرا چار تارہ کو کہہ کر بتا رہا ہے یہ کوئی پہلو بھی اچھا نہیں یہ صاحب رحم اللہ मसीना बनाते सर तो शरीर बनाते शरीर बनाते ट्रक निकालते हैं शटीन के लिए आप आए हर चीज का आप खड्डा खोदकर ट्रक के आसपास खुद कटाई करके शीर निकालकर मच्छर बनाते आपका सिर्फ रिकवर खबर आप चार फुट गहरा खड्डा खोद कर नीचे उतरे मट्टियां सूखने लगेगा फरमाया दे مطلب اگریزیت نہری بڑھ جائے گی چار چار فوٹوئی تھلے چشتی ورگا مار مال کے کدے گئے تو بڑی اور گئی انہوں نے ہاتھ آنے والے پیچھے گرایا گیا انہوں نے جس میں ریتا نے فتوا دیا تھا کہ غیر شروع اس باتیں اب بات کو سمجھنا وہ تردیدی ہیں سارے درویش سارے سفیا سارے تردیدی ہیں اور ہم بھی سنو یہ ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس ریسد کیا نام ہے دیوبندی میتری محبوب چبتا ایم اے لندن اس کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر ایک جملہ اس نے لکھا ہے کہتا ہے پکی بات ہے حقیقت ہے کفر پھیلانے کے دو شول ٹیکنالوجی اور سکون کیا ہوا ہے کفر پھیلانے کے ٹیکنالوجی اب سمجھ آئے گی بھائی کیسی تھی بات ہے جیسے گورب سے تعلیم پانے والے بھی کہہ رہے ہیں اور آج سنوئے اگر سچ پوچھتے ہو تو میں یورپیوں کے حوالے دے سکتا ہوں اپنے ترتیبی موقف میں کہ وہ بھی لکھ گیا ہے کہ ہماری تمام پر اگر تباہی آئی ہے اخلاقی تو اس کا سبب یہی سائن یہی ٹیکنالوجی ہے جب سے ہم ادھر گھسے ہیں انسانیت ہم سے نکل گئی ہے اور لال میں پوچھتا ہوں وہ شرفی تھی خود یورپ والے سبب اسی کو قرار دیتے ہیں جدا کرنے کے چکر میں سن لے شرکی تی اور جو جدا کرنے والے تنقیدی ہیں ڈاکٹر نکریہ جو اکبر الہبادی کتاب لکھنے والا ہے سوچنا چیز بخار ہو کر کہتا ہے سن لو تم جو جدا کرتے نا تھا نقصان کو دو پہلوؤں کو ایک پہلو لینا چاہتے ہو یہ تمہارا ایسے عمل ہے جیسے کوئی بھی کہے نشا پیو نش مت شہر موت مچھر اور اثر میں جدائی کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے مؤچر اور اثر میں جدائی کا کیا کچھ بنتا ہے تو جیسے کہے کہ میں جاؤ چلنا نہیں زہر رہ مگر مرنا نہیں اللہ اس <Santhe> سے یہی کہیں گے حضرت جتنا ذہنیں چل رہی ہیں وہ تو یقیناً بات کی ہیں آپ اپنے باپ کو ساتھ ملا کر ایک نئی لہر بنائے جو مارے نہیں پھر نام لہر ہو جو مارنے والی ہے اس کو تو لے نہیں جائیں دینی پاک نے فرمایا سیودیا خطرہ خطرہ رہودی جنڈی ماریں گے کی مطلب سونے نبی خط لکھنے ہوں گے سن یہود یہ لکھ لکھتے سن وہ جواب کر کرتے سن سونا نو سرو لکھتے سنجو سروار یا سورجانی کر نہیں سکتے بصیرت دنیا میں فقت مسان ہوتی ہے نظر بیٹھ دیا سائپلوی تو شہر کا ہے حضرت حضرت آفر بہ شانی خشکل کما شریف کے فرماتے ہیں اور حدیث قرآن کو سمجھ آتے ہیں جس کے سامنے چھولا اور مٹی برابر ہے شخص سے کتا ہوئے تھوڑا ہوئے بغیر روپیے کو جا تکلیف کرے اپنی سب لگ جگ دیا مدد کر دو تیار لکھ مانسک پڑے لکھ زمانہ کتاب پڑے تین سمجھ آپ خاص مبارک عربی دو ہی ضرورت یا خاص اربی اللہ سبحان اللہ! آم آم سبحان اللہ یا آپ خط یہودیاں کی زبان سبحان اللہ یا آپ خط عربی میں لکھواتے دلاند. یا یہودیوں کی زبان میں لکھواتے اگر آپ عربی میں لکھواتے تو یہودیوں کو ترجمان عربی رکھنا پڑتا عرب بول مشرقی نے پکا تھے سمجھ آئی اگر آپ کے پاس یہودی بیٹھ کر اگر آپ لکھواتے سوریالی تو پھر یہودی کو بلا کر لکھوانا پڑتا تو سمجھ آ گئی کہ نہیں اگر حدیث کی رگ رگ سمجھ ہے تو لاس سے پیشوا کیا گئی اگر آپ ارضی کے ختم لے سا بھی کو کہہ دیتے ہو شاید ارضی سے لے لیکن جب وہ خط پہنچتا ہے یوگیوں کے پاس اب یہ ابھی ریتا پھر ابو جہاز کی یاتری کا ترجمان رکھنا پڑتا سمجھ اللہ پکے بند رکھتے ہیں سمجھ نہیں آپ کون کو ترجمان رکھنا پڑتا اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ سنم یوگیوں کی زبان میں ختم ہوا تھا تو پھر یوگی رکھنا پڑتا اللہ آپ نے فرمایا مجھے یوگیوں پر اعتماد نہیں ہے سنان اللہ کہ اگر میرے کو وہ بیٹ کر لکھیں میں کچھ لکھا ہوں وہ کچھ لکھوں دشمن ہے جیسے میں پڑیا میں نویس پا اپنے ہاتھوں اپنے دے د نہیں پہ بسانے خط بھی کرتے مہاد واسطے اعتماد نہیں پہ کرتے گی کا کہ دشمن خط کے بارے اعتماد بھی تالیمو استاد اور مشرے کی نے مکا وہ بھی دشمن سن جے خط اربی جانا عربی میں جاتا اور وہ پڑھ کر سناتے تو وہ ڈنڈی مارتے وہ غلط سنا دیتے تاکہ لڑائی پڑے اختلافات بڑھے اگر یہودی ادھر بیٹھتا تو یہ خود شرط اتنا کر سکتا تھا اب اس کا مطلب دل کلا میری آخر عماردار میں نہ مشرقی نے مکہ پر اعتماد کیا نہ بارے میں ہمیں بتا دیا تم نے کبھی ان پر بھروسہ سلحان اللہ تب کہہ سکتے کہتے ہیں کافروں سے پڑھنے میں حرض کیا اگلی بات یہ کہتے ہیں سہان اللہ کتے سے کہے پوچھ گا سلحان اللہ بنا کوئی مدرسہ کھلا ہوا تھا سکھانے کے لیے بولی اس کو کہتے ہیں سرجوئے رشمی طریقے سے سوال کر رشمی طریقے سے سیکھا تھا یا غیر رشمی کو اتنا ہی پتا نہیں رشمی اور غیر رشمی کی سنو رشمی یہ ہے سکول میں بدرسے میں کسی میں جا کر داخلہ لو کتابیں پڑھو کتابوں تاز کے ذریعے زبان سیکھو یہ ہے رشمی طریقہ غیر رشمی یہ ہے کہ یہاں سے چلا گیا سینڈ میں رہا کبھی اس سے بات کرتا ہے کبھی اس سے بات کرتا ہے کبھی اس سے بات کرتا ہے کسی مدرسے سکول میں نہیں جاتا واپس آتا ہے تو سندھی اچھا سنگھ نالو شاہے جانے اربی ہر ساٹے کوئی شہ مدرسے داخلوں میں واپس آتے ہیں شویا مویا करते हैं वो किसी मदरसे में पड़े हैं वो गैर रस्मी तरीका है और बढ़ा शुरू हो रही है रस्मी तरीके की जो गैर रस्मी को दरमियान में लाता है पहले जो दावा है तेरा उसको उसके मुताबिक जलील को पेश कर ہم کر رہے ہیں یہ لشمی حرام تو زمین زائد اپنے ثابت کی وہ ہے لکشمی وہ حرام دادا کا لشمی میں فتنہ نہیں چل سکتا کیونکہ نہ کوئی استاد ہوتا ہے نہ کوئی ہوتی ہے لشمی میں یہ سارے فتنے چلتے ہیں کیونکہ استاد میں کا جو پڑھاتا ہے پڑھا دیتا ہے جو سکھاتا ہے نہیں آئی جو ناچیز نے پہلے تحریر کیا وضاحت حدیث کی کرتے ہوئے کتابوں کا حوالہ سن شرا مشکل رات ایمان اللہ اس کی فی الحال تلفیز کی ایمان کا بڑی حدیث مبارک اولنگ ترمذی شریف ابواب واب جلد دوم صفحہ چھیانوے باب سی تحل میں پرانا شاپا ہندوستانی عربی والا امام ترمزی فرماتے ہیں حدثنا علی بن حجر اخبارہ عبد الرحمن بن ابی زناد یہاں ابی ابھی زیاد لکھا ہوگا عن, عن خارجہ بن زید بن ثابت عن ابھی ہے بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کتابا انی و اللہ ہے کتابی شہرن کال فلحلم تیلا کا تب ایلا یو کتب تو لہ وید کا تب لہ خرا تو لہو کتابا میں نے باب کے عنوان کو ترجمت الباب جس کو کہتے ہیں اس کو میں نے پڑھا ہے باب کی تعلیم سرجانی ہے تعلمی سرجانی لکھا ہوا ہے تعلیم سرجانی یہاں پر صحیح یہ کیا قاتر کی غلطی ہے اصل افضل صحیح ہے تعلمی سرجانی کیونکہ آگے تعلق کا ذکر ہے تعلیم کا نہیں ہے حضرت زید امرے ثابت کے سیکھنے کا ذکر ہے سکھانے کا نہیں ہے اسی وجہ سے جتنے مرتبہ لفظ آئے ہیں آگے اس مادے سے مستق لفظ وہ سب باب تفاعل سے آئے حتا تحلّم تو ہُو لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علامہ لہو انط علامہ ان یہ بھی تعلم باب تفاح سے ہے اور تحلم تو ہوں ہو، تین مرتبہ یہ لفظ جو آ رہے ہیں وہ سارے باب تفاول پاور سے آ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی اس کا معنی یہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ہمارا نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم من کتاب یہود ہوں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہودیوں کی کتابت اور یہودیوں کے لکھنے کے طریقے سے چند کلمات سیکھوں مطلب کیا ہوں کی کہ زبان لکھنا سیکھ جاؤں وکال ہی نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم سم اللہ کی ماں مانو یہود آلات کتابی پر میں اللہ کی قسم میں اپنے خط پر اپنے خط پر یہودیوں سے مطمئن نہیں اللہ کی قسم اٹھا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھایا کہ بخدا مجھے یہودیوں سے اپنے خات کے متعلق بہت خطرہ ہے اس کی شرح میں تمزی شریف جو عام درسیات میں چلتی ہے پرانا چھاپا اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے اے اخاف ان بے امر کو یہودی کتاب یہودی ہے اور یگ کو جا کتاب ملن یہود راہو یہودی دو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ بتایا یہاں شرح میں کہ میں ڈرتا ہوں جو خط لکھنے کا کسی یہودی کو کہوں کہ میری طرف سے یہودیوں کی طرف لکھ کیونکہ یہودیوں کی زبان سری سریانی تھی آب کی زبان شریف عربی تھی اب سریانی زبان کا خط سریانی زبان والے سے لکھوانا پڑتا تو فرمایا اگر یہودیوں سے خط لکھواتا ہوں تو مجھے خطرہ ہے میں کچھ لکھواؤں وہ کچھ لکھ دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھوانے میں یہودی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں کہ کمی بیشی کر دے گا और आगे फरमाया मैं करता हूं अगर यह उद्योग की तरफ से खत आए और यहूदी मेरे सामने बैठकर पड़े उनकी जबान का खत मेरी बार गाह में बैठकर पड़े फरमाया तो फिर मुझे खतरा है कहीं कमी बेशी न कर दे क्या मतलब अब मतलब ये बनेगा میں یہودیوں پر خط پڑھ کر سنانے میں بھی اتنا درتا ہوں سمجھ جو ہے نا اب دو طرح کے خطرے لہر فرما دیے فرمایا نہ تو خط لکھوانے میں اعتماد کرتا ہوں نہ پڑھ کر سنانے میں اعتماد کرتا ہوں دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا اب بات کو سمجھنا بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ایک گلام فاروق اعظم رد اللہ ہوتا ہو آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے باغ ہیریس حالت کا حال کیا ہوگا لیکن اب دیکھیے وہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا اور یہ مجسمہ شیطان یہودی یہ کتنا لالتی شیطان ہے کہ باغا ہے رسالت میں بیس کر بھی شیطانی ہی اسے بھاگ نہیں آتا سمجھ نہیں آئی کیونکہ شیطان دو قسم کے پرانے مجید فرماتا میرل جلس شیاتی نل سیون جل شیتان دو قسم کے ایک نظر آتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں جن کو سکولی کہہ دو بھی کیا لو شیلا کیا ہے لو مردہی کیا لو یہ کون ہے نظر آنے والے یہ نظر آتے ہیں کبھی صوفی کی شکل میں آ جاتے ہیں اشرف علی خان صوفی کی شکل میں کبھی کتب نشان بن کر رشید گنگوہی کی شکل میں آ جاتے ہیں کبھی مسلمانوں کے خیر خاص کر سید کی شکل میں بن کر آ جاتے ہیں کبھی بھی سب دار صاحب کی شکل سے آ جاتی ہے کام وہ اپنا کرتے ہیں کام اللہ صبح سو فیس کو دور انداز وس ڈالنا ان کا کام ہوتا ہے کیا مطلب غیر معصوص طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو نظر نہ آنے والے شہزان ہیں وہ جنات میں سے ہوتے ہیں جو نظر آنے والے ہیں یہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں غیر محسوس طریقے سے دونوں اپنا کام کر جاتے ہیں انسان کے دل کا بیڑا گر کر جاتے ہیں ایمان خراب کر جاتے ہیں بس بس خفیہ طریقے سے بات ڈالنے کو کہتے ہیں تو اسی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے آخری دو صورتوں میں کہ دونوں شیطانوں سے دور رہو اب سمجھ آ گئی اب بتاؤ کتنا بڑا شیطان ہے یہودی کہ بارگاہ رسالت کے غلام سے توجہ بارگاہ رسالت کے غلام سے دیش کا شیطان بھاگ جائے وہ جو نظر نہیں آتا اور یہ بار جاہر رسالت میں بیٹھ کر شیتانیاں کرتا رہے سمجھ <تصفح> میں ہاں آئی بات تھی یا نمبر <تصفح> ہاں, ایک نمبر دو جب ادان ہوتی ہے حدیث باغ میں آتا ہے شیطان شیتان گد مارتے ہوئے آواز کے ساتھ ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے جنہیں پنجابی جانے پاد مارتا جانتا ہے وہ ادان ہو نا نظر آنے والا شیدان بار جاتا ہے اور یہودی حضرت صاحب خود ادان دلوا رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے میرے بھائی اس شیطان سے بچنا آسان ہے اسلامتی شیتان یہودی سے بچنا اور میرے آقا اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یہی حقیقت امت مسلمات کو سمجھا رہے ہے ما منولہ یہودہ کتاب یہودا یہودیوں پر میں اپنے خط کے متعلق اعتماد نہیں کرتا قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں وہ کتے ملا اب بتا مجھے رسول اللہ کی قسم پر بھی اعتماد نہیں کرتا سمجھ نہیں آئی روز سنو اور حوالہ مزید وضاحت کے لیے جس طرح پیچھے میں نے وضاحت کی ہے اسی وضاحت کے متعلق حوالہ پیش کرتا ہوں امام الا محد الفقی المفصر حلفی محد الفقی مفصر حضرت امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ جن کی پیدائش دو سو انتالیس ہجڑی میں ہے وفات تین سو اکیس ہجری میں ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> امام بخاری جامع آپ کی <سرسان> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <تصفيق> <ffee> کتاب شرخ <و> مشکل را تھا پھر عجیب لطف کی بات ہے اس کتاب کا استفار کیا بہت بڑے نقاد محدت مالکی کی مذہب کے قاضی ابو الولید باجی رحمہ اللہ جنہوں نے موت امام مالک کی شرح حل منتقال لکھی ہے پھر ان کی جو مختصر ہے اس سے مزید ارتثار کیا ہے ہمارے ایک حنفی امام قاضی ابو الباسنگ رضی اللہ ہٹا لو نے جس کا نام رکھا ہے الموہ من المختصر من مشکل آثار مشکل آثار سے مختصر امام ابوال باجی کی پھر اس سے نچوڑ کر انہوں نے الموہ تصور بناؤ وہ دو جلدوں میں میرے پاس ہے اور کالی ابول ولید کی جو مختصر ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک متبوار اور سبحان اللہ سبحان اللہ پتا کیا سمجھ نہیں آ رہی بولو بولو ادھر سنیے میرے بھائی میں نے آپ کو ایک تمبی کی کہ باب و تعلیم سوریانیہ لکھا ہوا ہے یہ مانے کے اعتبار سے غلط ہے چاہے چھاپا پرانا چل رہا ہے غلطی جو ہے وہ بہت دیر سے چل رہی ہے صحیح باب و تعلم سوریانیہ اس پر دلیل پیش کی آگے اس, اس کتاب کے چھاپے کے اندر غلطیاں ہوں غلطیوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو سند کے راوی ہیں ان کے اندر ایک کا نام لکھا ہے عبد الرحمان بن ابھی زیاد یہاں پر اور میں نے آپ کو اس روایت کی سند پڑھتے ہوئے بتایا تھا کہ جی ابھی ابھی زناد ہے اور یہاں پر ابھی زیاد لکھا ہے اس پر دلیل شراب مشکل اور امام تہاوی کی جو اٹھا کر بیٹھا ہوں پانچویں جلد صفحہ نمبر دو سو اکاسی اکیاسی اس پر عبدالرحمان ابی سناد ہے اور میں ان کو پہلے یہاں سے یہاں سے جو ہے وہ دیکھنے سے پہلے ہی جانتا ہوں انراوی کو ہاں تو عبد الرحمان بن ابھی زناد ہیں ابھی زیاد نہیں ہے معلوم ہوا باب تعلیم سرانیا کی غلطی بھی میں نے صحیح اصلاح کی اس کی اور یہاں پر جو راوی کے نام کے اندر غلطی ہے اس کی بھی صحیح اصلاح کی سمجھ ہے یہ نہیں ہے کہ لکیر کا خطر بن جاؤں اب بات کو سمجھنا انہوں نے اپنی سنعد کے ساتھ امام تہابی اپنی سنعد کے ساتھ یعنی امام چتری اپنی سنعت کے ساتھ اور یہ اپنی سنعت کے ساتھ لکھ رہے ہیں حدیث مبارک میں بھی ان کی سنعت کے الفاظ یہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سلسل تعالیٰ سلمان کتاب یہود جو ہے نا اب امام ابو جعفر صحابی کا کلام سنیے جو میرے بتائے ہوئے مطلب تو وہاں کر دے گا گئی رو ری نا تو ہری خما سیولا ينفض إليه باليهود اليهود جوابا لقدتم بهم اليهود الله ربيه سبحان الله فتحت اليهود الواردت عليهم لا من يحسن العربيه ليقراه عليهم اذ كانوا لا يحسنوا العربية فلعله ان يحرف ما في كتب اللهم لا ما يريد لا شيء ما كان من عبدة الاوجار الذين في قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا كفاء به وفي قلوبهم على اهل الكتاب ما فيها فعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ان يتعلم له الثريانية ليكرأه وقطبهم إذا وردت عليه قراءت فيامنوا بها كتمان ما فيها ويأمنوا بها تحريف ما فيها ويكونوا كتابه صلى الله عليه وسلم إذا ورد على اليهود ورد عليهم كتاب يقرأ وعمتهم يأمنوا فيه من كتمان بعد ما فيه ومن تحريف ما فيه إلى غير ما قطب به فهذا وجه هذا الحديث عندنا اس, اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے اس پورا مشرا کا خلاصہ امام ابو جعفر کا ہم نے کیا وہ یہ ہے فرمایا اس عزیز کے اندر ہم نے تامل کیا غور و خوب کیا سوچا تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہودیوں کے خطوط آتے تھے عربی میں کتاب خط پر بولا جاتا خط پر بھی بولا جاتا ہے جو کھیت یہود کے آپ کے پاس آتے تھے اللہ وہ پڑھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں یہودی چاہیے تھا <سحار> اللہ یہودی کی ضرورت ہوتی تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط یہودیوں کے پاس جاتے تھے ان کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں یا عربی میں یہ خط جاتا تھا یا سدیا زبان یہودیوں کی زبان میں اگر عربی میں جاتا تو وہ عربی پوری نہیں جانتے تھے پھر عربی پڑھنے کے لیے پڑھوانے کے, کے لیے پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ان کو مشرق برادری ان کی جو ابو جہل والی کی ابو جہل والی برادری سے تو بندہ مطلوب ہوتا تاکہ وہ ان کو پر پر سناتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے یہاں خط لکھوا کر یہودیوں کی زبان میں بھیجتے تو وہاں آرٹی کی ضرورت نہ ہوتی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھنے والا یہودی ہوتا تو اب دو ہی باتیں ہیں دو ہی صورتیں تھی یا مشرے سے ضرورت تھی کسی بندے کی یا یہودیوں سے ضرورت تھی مشرق ان کو سناتا یہودی نبی پاک کو پڑھ کر سناتا تو ادھر وہ بھی دشمن تھے مشرقی نے مکہ بھی اور یہودی بھی تو آپ نے فرمایا بات کو سمجھ میں لکھنے کا حکم فرمایا امام جعفر تحوی فرماتے ہیں اس وجہ سے حکم فرم لکھنا چاہتا ہوں یہودیوں کی بولی سیکھنے کا حضرت پہ زید ابن ثابت کو حکم فرمایا کہ تاکہ یہ دونوں خطرے ٹل جائیں وہ دشمن بھی خلل نہ ڈال سکے اور یہ دشمن بھی خرابی دونوں سے مطمئن ہو جاؤں ایسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے آپ کے سامنے تجربے واہج کا علم تو تھا ہی تجربے سے بھی ثابت تھا کہ یہ لانتی وہی ہیں یہودی جو خدا کی کتاب کو بدلنے والے ہیں جنہوں نے تورات کو بدل ڈالا میرا خط بدلنا ان کے لیے تھوڑی سی بڑی بات ہے سمجھ نہیں آئی میرا خط بدلنا ان کے لیے اے بابا جی دکھ دن کرتے سمجھ لیے اب ناچیز کا تبصرہ سنو جو پہلے تبصرہ کیا ہے اس سے تھوڑا بڑھا دیتا ہوں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں کہ آپ اس شادی شبارک سے ہمیں یہ سب ملتا ہے او متیوں سمجھ ایک تو کافروں پر کسی بات کا اعتماد نہیں کرنا چاہے وہ مشرق ہوں چاہے وہ ہدی ہوں چاہے عیسائی سمجھ نہیں آ رہی حتہ کے خط کے متعلق بھی بھروسہ یہ نا کہ تگلش نہیں جانتا, جانتا تو اس کو بلا دے بلد بلد بلد سر انگلش لکھ دینا انہیں تیرا پٹھا وہ دے نا انگلش لکھ دے ہم سمجھ آ گئی بتاؤ جو لانتی خط لکھتے ہوئے بندہ کچھ لکھوا رہا ہے وہ کچھ لکھ رہا ہے خات کے متعلق جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یار کسی اور کتاب کے متعلق کیسے بھروسہ کرتا معلوم اسلام میں ایسے لانتیوں کے استاد بنانے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے سن لو ایک فتح واری سے ہوا حوالہ بتا دیتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے متعلق بتا دیا ہمیشہ بدگمان رہنا ہے اس نے گھر پیدا کرو گے برباد ہو جاؤ گے ذرا توجہ کرنا فتح شریف کے حوالے سے اور امام راضی کے حالات کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ایک بات ملتی ہے امام راضی رحمہ اللہ سکھی بسورت مانا ہیں آپ بیمار ہو گئے غلطی سے یہودی سے علاج کروانا شروع کر دیا آپ دن ب دن کمزور دن ب دن بیمار زیادہ ہونا شروع ہو گئے پریشان تو یہ کیا ماج رہا ہے اپنے ایک مسلمان حکیم کبھی ماہر سے ملے اس نے کہا حضرت جی مجھے دوائیاں دکھائے دوائیاں دیکھی بیماری کو اور بڑھانے والی تھی <laughs> اور خرابیاں اور بیماریاں پیدا کرنے والی تھی امام راضی رحم اللہ نے اس یہودی حکیم کو بلا فرمایا بتا تو نے یہ کیا ظلم کمایا اس نے کہا اگر صاف پوچھتے ہو مسلمانوں کے ہاتھوں سے تیرے جیسے امام کو کر دینا میرے مذہب کے اندر تو عبادت شمار ہوتا ہے میں عبادت آہ! نہ کروں کی ہو سبحان اللہ یہ تو سی کی بات ہے جو خوف زدہ محدود اور غلام بن کر رہتے تھے مسلمانوں کی حکومتوں میں اور اس وقت تو تم غلام اور معدوموں اور حکومتیں ہی ان کی ہیں اب بتاؤ وہ کس آزادی کے ساتھ تمہارے ساتھ کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتے ہوں گے وجہ نہیں کی جائے ہتھا کے ابھی یہ چند دن ہوئے خسرے کی بیماری آئی اور سپریم کورٹ نے یہ جنرل اسپتال کے اندر ایک دن میں بیاسی بچے آئے بہتر مر گئے دسرے گئے تو سپریم کورٹ نے بیان دیا یہ تو لگتا ہے یہ خود جان بوجھ کر مار رہے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بیان دیا اور پھر یہ کیوں مار رہے ہیں یہ جو تھوڑے ہیں ارے بھائی یہ نہیں ہے نا یہودیوں کے غلام ہیں ہمارے مولار ہی مشکل کشا فرماتے ہیں انسان کے تین دشمن ہوتے ہیں ایک بندے کا اپنا دشمن ایک دشمن کا یار ایک یار کا دشمن سکون نیلان کی اس وجہ سے دشمن ہیں یہ ہمارے دشمن کے یار ہیں ایسے ہے نا اور دش... ان کا دشمن کا یار ہونا اتنا واضح ہے کہ یہ خود خود کہتے ہیں ہم سارا کچھ بس اس کی حکومت اس کی غلامی کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وہ کہتے ہیں, हैं. हैं. کہتے ہیں وہ ہمارے غلام ہیں یہ کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں امام ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہ کہتے ہیں ہمارے وہ امام ہیں جب دونوں طرف سے دونوں طرف سے یہ سداقت صد کی پینگوں کی خبر آپ کو ہو جائے ہو گئی ہے تو آپ شک کیوں کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی سمجھو میرے بھائی دوسرا راج سمجھاؤ اب تو ہر کام میں بد کمانی کرو گے نا سرد اعتماد اس گتے کا سپا میں پتر کبھی متر نہیں ہوتے چوریاں دودھ پیائی ہے تو لاکھ تو لاکھ نیکی کر تو کیا نیکی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ سجدولمبے آمینا کے لال محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نیکی یہودیوں کے ساتھ نہیں کی ہوگی ان کے ساتھ تو یہ کیا ہے آپ فرمات اچھا چھوڑو یا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اجودیوں کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے بوٹو یہ تھوڑی نیکی ہے ان کو بنایا اور سارا کچھ دیا بتا انہوں نے رب کو کیا سلا دیا اسلام نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا کتابوں کو بدل ڈالا آج تک اللہ کے مقابلے میں نکلے ہوئے ہیں یہودی شہس آؤ نہ ارد فساد آؤ سمجھ نہیں آئی معلوم ہوا سانپ اور یہ سانپ اور بچھو ہیں اور ان سے نیکی کی امید کرنے والا سوائے پاگل دیوانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی نہیں ہو سکتا اللہ لانت پڑی ہوئی اس قوم پر جو تعلیم جیسے اہم معاملے اور بنیادی چیز کے اندر ان پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس مردود قوم کو کیا سمجھا کیا سمجھا یار اس سے بڑھ کر اور کیا سمجھا سمجھ نہیں آئی بھائی اور سن اب اس سے استدلال کرنے والا اگلا تبصرہ اس سے استدلال کرنے والا ملا پروفیسر شیتان وہ کہتا ہے یہ تعلیم فرض ہو گئی توجہ گراؤ शगुल तालीम फर्ज दलील क्या वाली यही बात अच्छा जी इन लाइनों ने पता नहीं अंग्रेजों से सीखा है कि दावा गंदुम जवाब जीना दावा गंदुम दवा जवाब जाओ जव। दावा चढ़े दावा गंदुम जवाब जव। चढ़े انہوں نے اسی سے سیکھا ہے اب بات کو سمجھ رہا میرے بھائی ان لائنوں سے پوچھو اگر تعلیم ہے اور فرض ہے ہر مرد مسلمان پر اور عورت پر تو حضرت زید بن ثابت کو اکیلا ایک صحابی کو بھیجا جاتا یا ہر مرد عورت اور ہر بچے اور ہر بچی کو بھیجا جاتا اور کتے حرام زادے کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو نہیں بھیج رہے کسی بچے کو نہیں بھیج رہے ہر صحابی کو نہیں بھیج رہے صرف ایک کو بھیج رہے معلوم ہوا لانتی تیرا دعویٰ تو ہاتھ میں مل گیا یہ تعلیم نہیں تھی مگر فقط پر کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی یہ رمداد یہی سمجھتے ہوں گے کہ سارے ہمارے جیسے لنگور کی نسل بیٹھے ہوئے ہیں نہیں نہیں لنگور کی نسل تم ہو ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں یعنی روحانی طور پر وہ لنگور کی نسل ہے جسمانی طور پر تو آدم علیہ السلام کی ہر انسانی شکل میں جو ہے وہ جسمانی طور پر حضرت آدم کی اولاد ہے لیکن میں ایک لطیفہ طور پر کہہ گیا ہوں جیوں جیوں <laughs> جی <laughs> کہ جی بہت مزدور کی, کی نسل ہے نسل ہے یعنی سمجھ نہیں آئی سمجھ آ رہا مسئلہ رسمی غیر رسمی کا وہ پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ زید میں ثابت نے جو بولی سیکھی تھی وہ رسمی طریقے سے نہیں غیر رسمی طریقے سے میں ایمان سے بتاؤ میں پنجابی بولتا ہوں کتنا صاف پنجابی بولتا ہوں کہ نہیں بھلےکھا لگ جاتا ہے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہے یہ کا بندہ حالانکہ میں ٹھیک ٹھری گئی ہوں پیدا شیس رہتی ہوں کون کوئی مائکل آر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی پنجابی سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لیا تھا کس طریقے سے میں نے سیکھی کبھی مخالفوں کے ساتھ بات کرنا پڑ گئی کبھی موافقوں کے ساتھ کبھی اپنوں کے ساتھ کبھی غیروں کے ساتھ اب سمجھ آئی عاری، عاری، اس طریقے سے مجھے پنجابی آ گئی اور اسی طریقے سے حضرت زید رہا جب کو سریانی لکھنا سریانی <تصفح> <آج بازد> <تصفح> زبان <آج بازد> اب سمجھ <تصفح> آ گئی اور پندرہ دنوں کے اندر اندر آپ فرماتے ہیں زیادہ دیر نہیں <تصفح> اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت ان کا انتخاب کیا تھا آپ تو غیبی نظر رکھتے تھے دیکھ رہے تھے <تصفح> اچھا اب یہ بتاؤ بچے اور بڑے کا حکم ایک ہوتا ہے بولو جو کام مثلاً اب شیر کے ساتھ لڑنا ہے سور مارنا ہے دریا پار کرنا ہے تو کیا یہ کام بڑا کرے گا یا چھوٹا بھی کر سکتا ہے بچہ اب آٹھ سال دس سال کے بچوں کو کہو جاؤ بیٹے جب بڑا یہ کام کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر آیا, آیا, آیا. سمجھ نہیں آتا اچھا کیا جو بندے جو مرد کام کرتے ہیں وہی عورتیں کرتی ہیں اب اب ان لانتی کے قیاسات جو ہے نا قیاسات ان کے قیاسات کی حقیقت کھول رہا ہوں یہ کیسے جوڑ جوڑتے ہیں کہاں مرد کہاں عورت کہاں بڑا کہاں بچہ اور مجھے کہ لینے دیجیے ہو میرے بھائی کہاں صحابی اور کہاں تم ہم میرے فرماتے ہیں صحابی انجن کی طرح ہے تم ہم چکرے کی طرح آئے بوبی کی طرح آئے وہ جدھر جاتا کھیچتا ہے ہمارے ملا پیر جدر جاتے ہیں یہ چھگڑے کی طرح کھچے چلے جاتے ہیں مایال سننے والے سننا اشاہے سننا اچھا یہ بتاؤ ایک میدان ہو امام احمد رضا کا مناظرے کا وہاں جزیرہ سر کو توڑ دو کہ تک بنتی وہاں آپ دو تمام آپ کو چلا دو کہو حضرت یہاں آپ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ بھی تو آؤ حضرت آ سکتے ہیں اس میدان میں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جب آپ مناظرہ جیت منازرہ کر کے واپس آئیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آدھا گاؤں آپ ہو جائے گا سبحان اللہ اب سمجھ آ گئی ان کے قیاس کی مثال ان کے قیاس اور چور کی مثال ناچ ہی پیش کرتا ہے اسی طرح کا خود تھا حضرت صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب میسٹر وہ کھڑے دیکھ رہے تھے بلوچ کے بلوچ کے اونٹ کے گلے کے اندر خربوزہ پھنسا ہوا تھا سبحان سبحان اللہ ایک دانہ آدمی دیکھ رہا تھا بلوچ کی پریشانی کو پوچھا بلوچ صاحب کیا ہوا ہے یہ مسئلہ ہے اپنے کیا گرا ہو نیچے گرا لٹاؤ لٹاؤ اینٹ لاؤ ایک اینٹ نیچے رکھی ایک اوپر اینٹ مارنے سے خربوزہ ٹوٹ گیا اور جھوٹ کی خلاسی ہو گئی حضرت صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب ماسٹر صاحب اسکالر صاحب ڈاکٹر اشوف صحیح ڈاکٹر تارل کادری صاحب ڈاکٹر دوبہر الوری صاحب دیکھ رہے تھے فورن گاؤں میں گئے دیکھا ایک آدمی کے گلے میں رسولی تھی کہا یہ کیا ہے اس نے کاغذ رسولی ہے بڑے عرصے میں پریشان ہوں کہنے لگا ہم نے پھر طب اور حکمت کیا سیکھی ہے چل جلدی کر زمین پر لیٹ جا ہیچ نیچے اوپر ماری رسولی جاتی رہی بندہ بھی جاتا رہا دے ساکتے دے ساکتے دے ساکتے بندے اکٹھے ہو گئے اور کھانا خراب یہ کیا کر دیا بندہ مار دیا کہنے لگا چھوڑو بندے کو یہ بتاؤ رسولی رہی ہے ابھیمان سے بتاؤ کہاں رسولی اور کہاں کربوڈا کہاں بندہ اور کہاں اونٹ کہاں جہاں جہاں کہا آج کا یہ کتا ملا ہے جو انگریز کے پیسے پر دے کر اپنی بہن ای ددی ایمان سب کچھ بیچ کر بیٹھا ہوا ہے نصاب ان کا حساب ان کا وہ نصاب ان کا حساب ان کا شراب ان کا ملا کا کباب ان کا بلکہ یوں مرتبط کوئی حساب ان کا نصاب ان کا کتاب ان کی شراب ان کا کباب کا بہت اچھے امی بھائی ان لالٹیوں کے جوڑ توڑ ایسے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آئی تو حضرت زید ابن شابق اکیلے کو بھیجنا جو بتا رہا ہے یہ سب کا کام ہے ہی بولو اور زید ابن شابق کو بھیجنا بڑے کو بھیجنا بچوں کو نہ بھیجنا یہ بتا رہ یہ بچوں کا کام ہے سمجھ لو سمجھ نہیں آئی ارے بتاؤ بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرد کو بھیجنا عورتوں کو نہ بھیجنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے عورتوں کا نہیں بھائی مان سے بتاؤ ایک حدیث سے سارے موتی نکال لیے کہ نہیں اسی وجہ سے ہمارا اقبال فرماتا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلام ہو کی رج پل بھروسہ <تصفح> کر نہیں سکتے غلام ہو چاہے نام کا غلام رسول ہو چاہے اشرف لی چاہے در کوں ہو کوئی بھروسہ کر نہیں سکتے انگریزی غلام ہو نفسانی غلام ہو شیطانی غلام ہو عوامی غلام ہو درہم برار کے مندو بھروسہ کر نہیں سکتے بلا کی مشیرت پر پنیا میں سکس میں مردوں نے کی ہے نظر کیا رضا یار اسلام کو اللہ کے بن اسلام ہاں یو یا کہو پاسمان دین رضا لیکن پاسمان دین رضا نہیں کر سکتے دین کو مصطفیٰ کی طرف ہی منظور کرتے پاسمان دین مصطفیٰ سناؤ جو دین کا محافظ ہوتا ہے وہ مسئلہ کیا سنت کا ضرور وہ حافظ ہوتا ہے ہر دین کا محافظ مسلک کا موافظ ہوتا ہے ہر مسلک کا محافظ ضروری نہیں تین ان کا موافظ ہوتا یہ جلد کا ہے باز کا ہے خیر بات کو سمجھنا ذرا اقبال فرماتے ہیں جب مرد خر اور آزاد ہوتے ہیں رب کے آزاد بنتے ہیں کی نظر صرف حقیقت کو دیکھتی ہے باقی سب اندھے ہوتے اقبال ہمارا کیا فرماتا ہے مردانِ خر اللہ کے آزاد بندے نفس سے آزاد شیطان سے آزاد حکمرانوں سے آزاد بٹھی سے آزاد برادری سے آزاد حجی پیٹ سے ان ساری چیزیں تو جڑے آزاد ہوں نا یہ صرف رب تالد دین اور فخم کے پابند ہوتے ہیں بلکہ اتنا بڑے ہوتے ہیں توجہ اتنا بڑے نزدے ہوتے ہیں ذہن کے وہ بلند ذہن کے بندے ہوتے ہیں بلند فکر کے کہ ہمارا اقبال کہتا ہے ایک اور مقام پر اللہ تقدیر کے پاپار نا تو ناتا تقدیر کے پابند جماد نات مو فقط سنو ارے میرے بھائی تو احکام کے پابند جو ہوتے ہیں نا صرف اتنا بلند ہو جاتے ہیں اقبال فرماتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں پھر صحیح دیکھتے ہیں اور صحیح سوچتے ہیں وہ اقبال یہ بلا یہ فلاں وہ کہتا ہے یہ جب تک یہ ٹیپو بنے ہوئے ہیں نا ملا نقش سے آزاد نہیں ہوا یہ حقیقت نہیں کو سکتی اس کے بعد کی بات نہیں سمجھ نہیں آئی اب دیکھ لے حدیث یہی ان کے ہاتھ میں آئی تو کیا کیا ظلم کر دکھا ہے حدیث کا ایک ایک لفظ لانت کر کرتا ہے کہ ارے لانسی جو تو تانا لے رہا ہے نہ خدا نے لیا نہ, نہ جبریل امین نے لیا نہ رسول کریم نے لیا یہ حرت ریم نے لیا اور قسم اس ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے ناچیز نے جب مطلب ظاہر کیا ہے اور علماء کے حوالے دے کر حدیث کا ایک ایک لفظ کہہ رہا ہے زبان خال سے کہ یہی ہے مطلب اور یہی حکمتیں ہیں جو اس حدیث کے اندر پڑی ہوئی ہیں جس طرح حکمتیں رکھی ہوئی ہیں اسی طرح تو سمجھا سمجھ نہیں آبھی کا خدشہ دور کرتا چلو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا کچھ جانتے تھے پھر وہ ترجمان رکھنا یہ وہ یہ کیا کیونکہ جی چوہا بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا حدیث و قرآن اور لوگوں کا ایمان کترنے کے لیے یہ چوہا بھی اپنے دانت ہلا رہا ہو اس چوہے کے سر پر بنا چیز تھوڑی سی چوٹ مارتا چلے زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں کیونکہ چوہا ہے بےچارا یہ کیا مر جاتا ہے یہ تھوڑی سی مر جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ ظالم سے پوچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں بنایا وہ دے یہ جواب دے امی اس کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا نہ پڑھے لکھا ہوا نہ پڑھ سکتا وہ اس کو کیا کہتے ہیں امی اب سمجھ آئیے کیونکہ ایک تہمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنا تھا وہ تہمت کیا عرب والے کہتے تھے محمد جو ہے نا عرب والے کہتے کہتے کہ محمد ہاتھوں سے لکھتا ہے یہ جو کچھ خود لکھ لیا ہے اس نے اللہ نے کہا محبوب کا اور ایک یہ بات دوسری یہ بات کہ یہ لکھا ہوا لوگ یہود کا لکھا ہوا یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کر آتا ہے ادھر سنا دیتا ہے اللہ تعالی نے دونوں تہمتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ان دونوں تہمتوں سے دور رکھنے کے لیے بنایا اللہ اب سمجھ آئی کہ نہیں آہ! لیکن توجہ ذرا اس کا یہ مطلب نہیں ہے پھر کہ جی پھر آپ سب کچھ ہی کر لیتے ہیں وہ لانتی پھر سب کچھ تو اللہ ہی کر سکتا ہے پھر درمیان میں رسولوں کی ضرورت کیا ہے اللہ کے سب کچھ کر سکنے کے باوجود رسول کی ضرورت اور واسطہ رہتا ہے اللہ کی شان میں فرق نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر سکنے کے باوجود اگر نہ کرے اور حکمت کے تحت حضرت سید کو اپنا ترجمان بنا لے تو آپ کی شان میں بھی فرق نہیں آ حکمتیں جو حکمتیں وہاں ہیں لانتی وہی حکمتیں یہاں ہیں کیونکہ دونوں کی بات جو ایک ہے دونوں کی بات ہے ایک اب سمجھ آ گئی یعنی اس کے والد سے ساری باتیں کھل گئی تو خدشہ شبہ رہ تو نہیں گیا ناسا توڑ جواب دے لو گے کہ نہیں خیر یہ تو اس حدیث کے حوالے سے چیز میں سلام کیا ہے بات کو سمجھنا مسئلہ تو چل رہا تھا اہل تردید کا کہ ہم اور صوفیاء اہل تردید ہیں تردید والے کیا مطلب کہ یورپ کی تہذیب ساری کو نا قابل تقلید سمجھتے ہیں نہ قابل تنقید سمجھتے ہیں قابل تردید سمجھتے ہیں رد کرنے کے قابل رکھنے قابل <ﷺ> جیسے ہمارے اقبال نے کہا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تعلیم کے انڈے ہیں میں یہ گا لاما صاحب جد گندے انڈے نہیں مرغی ان کوئی بار پیمو پنجابی مثال ہے گنگے کی ماری ہے دی ماں مارو گیا جی جمی لگی ہوئی ہے ماں کا کسور ہے سمجھ لگی لیکن اس مرغی کا قصور ضرور ہے اس وجہ سے کہ اس مرغی کو جب دیکھتے ہیں تو یہ مرغی ہی گندی ہے سمجھ لائی یورپی تہذیب مرغی ہی اچھا یورپی تہذیب کے متعلق تردیدی نظریہ کا مطلب <تصفح> یہ ہے کہ یورپی تہذیب سراسر مضموم ہے سبحان سراسر مہلک ہے ہلاکت اور بربادی ہے بے اس کا خواہ دنیاوی مادی پہلو دیکھا جائے چاہے اس کا روحانی پہلو دیکھا جائے دونوں کے اعتبار سے مضموم ہے اور شر ہے فرق اتنا ہے کہ اس کا روحانی پہلو جو ہے وہ لذاتے ہی شر ہے کیونکہ اس میں روحانیت کی سراسر مخالفت ہے بے شر اخلاق کی انسانیت کی سراسر مخالفت ہے اعتقادی اور فکری لحاظ سے ذہنی لحاظ سے اس میں مخالفت موجود ہے روحانی پہلو لہذا وہ پہلو تو اس کا سب کو یہ تسلیم ہے سوائے تکلیدی لانتی ہوں گے باقی تنقیدی اور دوسرے جو ہیں وہ سب کو میں یہ بات تسلیم ہے کہ اس کا وہ پہلو جس میں روحانیت اور اخلاق اور انسانیت کی مخالفت ہے وہ سراسر شر لانتی ہے مضموم ہے اور مضموم بھی لے ہی ہے گندہ ہے بربادی ہے ہلاکت ہے اور ہلاکت اس کی ذات کے اندر ہے یعنی کیا مطلب کہ وہ کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے اب رہا دوسرا پہلو جس کو تنقیدی حضرات اچھا کہتے تھے وہ ہے اس کا مادی دنیاوی پہلو یعنی ایجادات کے حوالے سے مشینری اور ایجادات آلات اسباب زندگی سائنسی اسباب زندگی جن کی وجہ سے زندگی پر تعیش اور پر سہولت ہو گئی ہے دے شاک دے شاک سمجھ نہیں آ رہی تو یہ جو پہلو ہے نا ایجادات والا آلات والا اسباب زندگی والا سبحان اللہ یعنی اسباب زندگی سائنسی والا بے شک اس پہلو کو تنقیدی حضرات اچھا سمجھتے ہیں یا اور تہذیب کے اس پہلو کو جیسے پیچھے بیان کر چکا ہوں اور جو ترتیبی حضرات ہیں وہ اس کو بھی مضمون اور شر سمجھتے ہیں اب اس کا شر ہونا اس کا برا ہونا اس پہلو کا گندا ہونا اس پہلو کا مہلک ہونا اس کو تم نے سمجھنا ہے کیونکہ اسی پہ آ کر وہ یورپی لوگ دھوکہ دیتے ہیں یورپی دہن کے غلام اور کتو لوگ اور انگریز خود جو ہیں وہ اسی پہلو پر آ کر دھوکہ دیتے ہیں اور جس کو پنساتے ہیں اسی میں آ کر پنساتے ہیں ایسے ہے نا تو اب جناب جناب